جی بسم اللہ الرحمٰن جی اب ہماری بات چل رہی ہے ہم نے جو کل پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اس کے اوپر ہم نے ترقی پیرا کر لی تھی آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ولا کی بت وتقی کیا تھا ولا کی ولا کی اور اچھا انجام اور اچھا انجام ثابت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے ولا کی اور اچھا انجام ثابت ہے ثابت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے اچھا جی الآ کی اس میں فعل حرف ہے اس میں فعل حرف ہے اس میں تو اس میں خوداتہ جائے دیکھیں اس میں اس میں مطمقین ہے اس میں غیر مطمقین ہے اس میں تو اس میں مطمقین کیوں ہے اچھا جی مطمقین ہے اس میں مطمقین کی سولہ قسموں میں سے کیا ہے مفرد مصرف صحیح حالتی رفعہ میں زمانوں کے ساتھ تھا نصر کے ساتھ, میں کے ساتھ چلیں. یہ تو بات ہو جاتی ہے. للمتقین. للمتقین. للمتقین کیا ہے مرکب ہے مجھے مرکب ہے تو لام اچھا جی کیا الم کیا اس میں فیل ہے حرف ہے اس میں کیوں ہیں کتنی علامتیں ہیں سم چیز کے اندر حرف جر داخل ہے اچھا اور کوئی علامت جمع ہے اور کوئی علامت متقین کے اندر کوئی اور کوئی علامت حرف جر داخل ہے ٹھیک ہے حرف جر داخل ہے لام بھی داخل ہے ٹھیک ہے نا لام بھی ہے شروع میں المتقین ہے نا دلیل متقین ہو گیا نا ٹھیک ہے تو حرف جر بھی داخل ہے جمع بھی ہے اور ساتھ ہی کیا ہے اس لام بھی داخل ہے اتنی بات ہوگی مطین اس میں متمکن ہے اس میں غیر متمکن ہے متقین اس میں متمکن ہے, میں متمکن ہے،, متمکن میں متمکن ہے، غیر متمکن ہے کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ غیر متمکن کی آٹھ قسموں میں سے نہیں ہیں اچھا جی تو غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہوتی کون سی ہیں وہ تو ذرا لکھ کے بتائیں غیر متمکن جو ہم کہتے ہیں اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسمیں وہ آٹھ قسمیں ہوتی کون سی ہیں وہ لکھیے ذرا وہ کیا ہوتی ہیں غیر متمکن کی آرٹ قسم میں کیا ہوتی ہیں مضمرات اسماع موصولہ اسماعی اشارہ اسماعل اسماع اسوات اسماعۂ ظروخ اور آخر میں کیا آئے گا اسماع زروخ و مرقب بنائی یہ ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہے تو جب یہ کسی میں سے بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ متمکن ہے چیلنج ہی ہے تو پھر اس کا مطلب اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے تو کچھ ہونا چاہیے اس کو اس میں متمقن کی سولہ قسموں میں سے کچھ ہونا چاہیے وہ اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے یہ کیا ہے پھر اچھا جی یہ جمع مذکر سالم ہے آپ کو کیسے پتہ چلا ہے جامع مظر سالم اس کا عراب کیا ہوتا ہے اس کا عراب کیا ہوتا ہے جامع مضر سالم کا عراب کیا ہوتا ہے حالت رفع میں وہ قبل مضموم اور حالت نصب اور میں یا قبل مقصور تو یہ کون سی حالت کے اندر ہے یہ کون سی حالت میں ہے حالت جری کے اندر اس کا مطلب ہے یہ مجرورات میں سے ہے مجرورات کتنی قسموں پر ہوتے ہیں مجرورات کتنی قسموں پر ہوتے ہیں مجرورات کی کتنی قسمیں ہیں دو اچھا جی تو یہ کون سی قسم میں سے ہے پھر مجرور بہر پہ جر اس پہ لام جارا داخل ہے تو مجرور باہر پہ جر اچھا جی یہ بات ہوگئی صاحب کی بات نا بھائی یہ متقین متقین کون سا باب ہے سرفی آبادی متقین کون سا باب ہے کس باب سے ہے متقین سی اقسام ہو گئی ہیں اس کی سی اقسام ہو گئی نا سی اس فیل حرف کے متعلق ٹھیک ہے شام میں سے کیا ہے یہ ششقسام سمجھتے ہیں شش اقسام شش اقسام ہیں ششخ سام سمجھتے ہیں ششخ سام چھ قسم سلاسی مجرد سلاسی مزید ربائی مجرد روبائی مزید خماسی مجرد خماسی مزید تو یہ کس میں سے سلاسی مجرد ہے سلاسی مزید ہے ربائی مجرد ہے ربائی مزید ہے قماسی مجرد ہے قماسی مزید ہے اچھا جی جب یہ سلاسی مزید ہے تو سلاسی مزید کے ابواب میں سے کس باب سے تعلق رکھتا ہے یہ پھر سلاسی مزید کے ابواب میں سے کس باب سے تعلق رکھتا ہے باب افتیال سے تعلق رکھتا ہے اچھا متقین باب افتیاز سے ٹھیک ہے تو اس کا مادہ کیا نکلے گا متقین, متقین کا مادہ کیا نکلے گا مادہ حروف اصلیہ کیا ہوں گے اس کے پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے اچھا تا, کاف, با, با. مطلب ہے سرف بھول گئی ہے نا اس لیے تا, تا نا سرفڑ ہو جائے گی ہاں واو کاف اور یا وقا یا مادہ اس کا واو کاف اور یا وقا یقی سے پڑھا بھی تھا آپ نے وقا کی پچھلے سال کرائی بھی تھی گردانے بھی کی تھیں وقا یقی اچھا یہ چلے مادہ نکلا ہے واؤ کاف یا ہفت سام میں سے کیا ہے یہ پھر واؤ کاف اور یا آ گیا مادہ ہفت سام میں کیا ہے تک سام میں سے کیا ہے واؤ کاف اور یا تک سام میں سے کیا تک سام پتہ ہے نا صحیح محموز اس طرح جو قسمیں تھیں ساری اجوق ناکس مثال یہ ساری تھی مثال ناقص مثال اجوق ناکس صحیح محمود مذاق ہاں لفیف مفروق ہے میں نام اس لیے چھوڑ دیا تھا لفیف کا لفیف مفروق لفیف لپٹا ہوا میں نے بتایا بھی تھا نا لفیف کے معنی کیا ہوتے ہیں لپٹا ہوا دیکھیں نا حروف اصلی جو ہے وہ دو حروف علت کے درمیان میں لپٹا ہوا ہے لفیف مخروق ہے یہ ایک لفیف مخروق ہوتا ہے ایک لفیف مکرون ہوتا ہے یہ مخروق ہے ہو جائے گی بات تو واو کاف اور یا بھائی اچھا واو کاف اور یا تھا تو پھر کیا کیا ہے یہ یہ تو واو تو غائب ہو گیا ہے واؤ تو ہو وہ تو واؤ کیوں ہے قانون لگا تو قانون کیوں لگایا ویسی تھا شوق تھا کیوں لگایا آخر قانون کیا وجہ کیا بنی قانون کیوں لگا یہ میں آپ کو مطالعے کا طریقہ سکھا رہا ہوں اچھا آپ کہیں کہ ہدایت تو ناپ چل رہی ہے بھائی ہدایت و ناب تو چلنا شروع ہی نہیں ہوئی ہے یہ مطالعے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ مطالعہ ہوتا کیسے ہے میں نے کل بات کی تھی آپ لوگوں سے کہ ایک, ایک لائن پہ ایک ایک گھنٹہ لگے گا مطالعے کے اندر ایک ایک لائن پہ ایک ایک گھنٹہ لگے گا لیکن یہ صرف دو ہفتے چلتا ہے کام اگر دو ہفتے مطلب صحیح طریقے سے مطالعہ کر لے تو پھر بندے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے دوڑ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پھر تو ذہن کام کرتا ہے کہ جی کیا ہو رہا کیا و اوق میں ادغام کیوں کر دیا ایسی کر دیا و اوقات میں ادغام کر دیا باب افتیال میں کیا ہوتا ہے میں فاقلم کی واؤق کو تاس سے بدلتے ہیں اچھا اصل میں کیا تھا ہم جاتے ہیں ارتقا کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ارتقا افطلہ آتا ہے نا افطلہ وزن کیا آئے گا افطال اصل میں کیا تھا افطلہ سے میں پہلے ماضی کو کرتا ہوں وہ آسان ہوتا ہے پھر اس میں فائل پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے افتاع تو کیا تھا اب تقایا تھا کیا تھا اب تقایا اب تقایا فا کے مقابلے میں واو آگی ٹھیک ہے فا کلمے کے مقابلے میں واو آ اس واو کو کیا کیا تا کیا واؤ کو تاقیہ طاقہ تا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا اتقاء یا بن گیا اتقاء یا اتقا یا بن گیا آخر میں کون سا قانون لگائیں گے کالا والا قانون لگائیں گے یا متحرک قبل المکتو والا تو کیا بن جائے گا اتقاء کیا بن جائے گا اتقاء کہ ارتقا ٹھیک ہے مظاہرے کیا بنتا ہے یتکی تقی اصل میں کیا تھا ی تسیبو تھا نا یک تسیب یکلو تو یو تکی تھا کیا تھا یو تقیو یو تقیو یکفتا یو تقیو تو ووقا طاقت عام کی یک تکی ہو گیا یک تقی ہو گیا آخر میں یا کے اوپر ذمہ ثقیل تھا تو وہ کیا ہو جاتا ہے گر جاتا میں پڑے تھے تو کیا بن جائے گا ید تکی ٹھیک ہے پھر مستر کیا آئے گا اتقاء ان آ جائے گا اتقاء جائے گا آخر میں جو واؤ ہوگا وہ دعا والے قاعدے کے تحت حمزہ سے بدل جائے گا دعا والا قاعدہ اتقاعت اتقاء تک اتقاء انفا ہوا مستقن مستقن اس میں اس میں فائل بنانا ہے اس میں فائل کیا تھا مفتقین مستقین کیسے تھا مفت مفت افتعلی یختا مفت علم ٹھیک ہے نا اقتصاب یف تصلو افطاب فوا مختصر تو کیا آئے کیا بنتا مفت محت... علون مفت محت... افتعلن... تو کیا بنے گا مو منہ مو... منہ تقیون منہ تقیون سا میں کے مقابلے میں کیا آ گیا باب اختیال کے خا میں کے مقابلے میں واؤ آ گیا واؤ کو تا, تا کریں گے اور تا کا تاب میں ادغام کریں گے تو کیا بن جائے گا متقیون بن جائے گا کیا بن جائے گا مستقی نین تا وا میں بدل گیا مُتطیون. مُتطیون. نا مجھ تک کی جن بن جائے گا یا پر زما وائس دیکھیے وائس اوکے مائک میں شور کیوں آ رہا ہے لیکن میں چیک کر لیتا ہوں میرے پاس چور ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے میرے پاس چور نہیں ہے مائک میں ابھی دیکھیے یار نہیں مائک میرے پاس تو میرے خیال میں خیر انسپیک کا مسئلہ ہوگا وائسو کے دیکھیے ابھی دیکھیے وائسو کے جی تو کیا ہوا مور تک یون سے مت یون ہو گیا پھر یا پر زما سکیل تھا یا پر زما سکیل تھا تو یا کا زما گر جائے گا تو کیا بن جائے گا متین مستقین اور اب کیا آگیا یا اور نون آ نا نون تو اصل میں وہ تنوین کا نون ہے یا اور نون التقاء والا قانون لگے گا یا جا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا متقن کیا بن جائے گا مستقن ٹھیک ہے اور ہم اس کو المتقی ویسے وہ ہم مستقی کہہ دیتے ہیں لیکن مستق السلام نہ ہو تو مستقن ہوتا ہے وہ علی اسلام کے ساتھ ہوگا تو کیا بن جائے گا المستقی المتقی تو اس کی جمع جو آئے گی تو وہ مستقین آتی ہے پر. ہو جائے گی بات نی, نی, ہو جائے ٹھیک ہے نا واقعیا کا مطلب ہوتا ہے بچنے والا بچنے, بچنا بچنا واقع, وکا بچنا تو متقین بچنے والا مستقی کیا ہوتا ہے بچنے والا گناہوں سے بچنے والا سمجھ رہے ہیں بات تو ٹائم لگے گا میں نے پہلے کہا ہے پہلے ہو سکتا ہے ایک دو ہفتے ہمارا بہت رگڑا لگے اور بہت آہستہ مجھے خود بھی وہ ہوتا ہے کہ جی لیکن میں نے آپ کو مطالعے کا مطالعے میں چلانا ہے آپ کو مطالے میں چلانا آپ لوگ خود عبارت حل کرنے والے ہوں ایک ایک لفظ کے اوپر کتنی جان لگتی ہے کتنی جان لگتی ہے ایسے ہوگا آپ کو دیکھ اس کا مادہ ڈھونڈنا پڑے گا لغت کھولنی پڑے گی کھولیں روز القات میں نے پہلے کہا تھا کہ, اہا, کیا ہوتا ہے اپنی اللغات لے لیں اللغات عربی کے اندر یا منجد لے لیں اللغات بہتر ہے مصبا اللغات نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس اور اس کے مادے کے اعتبار سے دیکھتے رہیں تو یہ اس کو دیکھ کے آپ لوگ کرتے رہیں گے تو آ گیا جی ولا کی وطوللم <مُتَّقِين> اور اچھا انجام ثابت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے الآ کی بت کیا آ جائے گا مبتدا آ جائے گا چھوٹے ترکیب کرنے لگوں المتدا المت مجرور. مجرور مل کر متعلق ہوگا ثابت متعلق اس کے ہوگا ثابت ان کے لیے اس میں فائل ہوگا بلکہ ثابتن نہ کہیں ثابتہ تن کہیں الآ کی وط و کیا ہے مونس الآ کیا ہے مونس تو مبتدا کی خبر بھی کیا آئے گی مونس آئے گی تو اس کے لیے متعلق مطا... چار مجرو کا وہ بھی کیا ہونا چاہیے مونس ہونا چاہیے نا مبتضا اور خبر مبتضا اگر مضکر تو خبر مضکر مبتض اگر مونس تو خبر مونس ٹھیک ہے تو سابتا تن سابتا تن جب نکلے گا تو سابتا تن. اس میں فائل اس کے لیے کیا چاہیے تھا فائل یا ضمیر اس کے لیے فائل تو اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر ٹھیک ہے شبہ جملہ ہو کر شبہ جملہ ہو کر شبہ جملہ کیوں ہوگا یہ سال بنتا فائل اس میں صفت مشبہ وغیرہ یہ کیا بنتے ہیں یہ پورا جملہ نہیں بنتے یہ کیا بنتے ہیں جملے جیسے بنتے ہیں جن کو کہتے ہیں شبہ جملہ تو شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوگی کس کے لیے اللہ کی وطوں کی تو اللہ کی وطو مبتدا للمتقین یعنی یہ پورا کیس لیے خبر عمدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوگا اچھا اب مسئلہ یہ آئے گا ترجمے میں میں نے کہا اور اچھا انجام ثابت ہے پریزگار لوگوں کے لیے اچھا انجام ثابت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے وہ بھائی اچھا انجام کہاں سے نکال دو اللہ کی کو مطلب ہوتا ہے انجام آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ بھائی اچھا انجام ثابت ہے اللہ کی کو مطلب ہے انجام اچھا انجام کہاں ہے ایک بات یاد رکھنی ہے چھ میں نے پتا نہیں یہ کروائی تھی کہ نہیں کرائی تھی علی فلام کی کس میں علیم کی قسمیں میں نے کروائی تھی مختلف میں اجرا کے اندر علی حرفی اور میں اس لیے کہتا ہوں الحسن الحسن فلاں, فلاں. ہر چیز میں الحمدوں کا خاص کر دیتے ہیں جی یہ میں نے کروائی تھی میں آپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ جی تمام الحمد رب العلم میں آپ کو سناتا بھی ہوتا ہوں موسن صاحب کا واقعہ تمام تاریخیں الحمد رب العالمین تمام تعریف ہیں تو بھائی الحمد للہ کے اندر یہ الحمد تمام تاریخ الحمد کے تمام کہاں سے علیف... یعنی آپ ہم کا مطلب ہوتا ہے بھائی تاریخ میں نے بتایا ہوا ہے میں ہمیں ایک دو پیچھے دو سال پ پیچھے... پچھلے سال نہیں بتایا وہ تو پیچھے سال بتایا تھا نوٹس تھے نا وہ ہاں نا اپلوڈ کیے نوٹس ہیں علیم کے وہ بھی کریں اسلام کی جو وہ تھے علیم کی قسمیں ہیں اچھا تو یہ اب آ کے بات تو کیا یہ جو علی آیا ہے نا اسلام علی, فلام. علی فلام آیا. یہ اسلام ایک وزی کی کسی کے عوض میں آیا ہے کسی کے عوض میں آیا ہے تو اصل عبارت کیا تھی خیر العق کی باتیں اصل عبارت کیا تھی خیر العق کی باتیں اچھا انجام اچھا انجام خیر الاق کی باتیں تو مذاق کو کر دیا مذاق کو حذف کر دیا مذاق کو کر دیا حذف کر دیا تو الآپ کی باتیں کیا تھی مذاقوں نے لے تھا الآپ کی باتیں کیا تھا مذاقوں نے لے تو اس کو اٹھا کے مزاف کی جگہ پر لے آئے اس کو اٹھا کر کیا لے آئے مزاف کی جگہ پر لے آئے تو جب اس کو اٹھا کے لائے نا اس کو اٹھا کر جب لائے تو جب اس کو اٹھا کے لائے تو کیا ہو گیا نا, اس کے آ گیا ٹھیک ہے تو الآ کی بات ہو ہم نے بنا دی الآ کی ٹھیک تو یہ ہم نے خود بنایا کیوں دیکھو مستقین کے لیے اگر ہم انجام متقین کے لیے تو انجام تو اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے تو مستقل لوگوں کے لیے کیا انجام ہونا چاہیے اچھا انجام ہونا چاہیے نا اصل کیا تھی خیر اللہ کے بعد خیر اللہ اس کو اٹھا کے ہم نے کر دیا خیر کی جگہ اور رکھ دیا تو یہ وہاں دے گی بات بس اتنا ہی کر لیتے ہیں اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر ان شاء پیچھے والے تھوڑا سا آپ گوتھرو کریں کیا تھوڑا سا بوترو کریں جو پیچھے چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ جلدی جلدی سے گود تھرو کریں علم کو جتنا آپ اپنا جو وہ تھا پچھلا جو پڑا ہوا ہے اس کو بوترو کر لیں گے جلدی اتنا اس کتاب میں ہم ان شاء اتنی تیز سے دوڑیں گے اس میں نئی باتیں نہیں آئیں میں بہت آتی ہیں نئی باتیں, نئی باتیں آئیں گی بلکہ. لیکن ان اللہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ نئی بات آئے گی ادھر میں ان خود آپ کو اس کو اجرا کے حوالے سے وہ کریں گے بات ہے وہی چیز ہے بالکل مشکل تو لگے گا تھوڑا سا لیکن مشکل لگے گا مشکل اس لیے لگے گا کہ جی وہ چیزیں یاد نہیں ہوگی کسی والی تھوڑا سا مشکل آہ, تھوڑی سی مشکل ہوگی نہیں ہوتی ترکیب کوئی وہ ہو تھوڑی میں کون سے ترکیبیں کرتا ہوں میں ترکیب کرتا ہوں یہ مطالعاتی ترکیب ہے زندگی ترکیب ہے مطالعہ کیسے کرتے ہیں آپ کو میں نے سکھا دی ہے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے دیکھنا ہے اس میں فیل ہے ہر فی پہ چیز تو اسم کیوں ہے فیل ہے تو فیل کیوں ہے تو ہر کیوں سب سے پہلی ٹھیک ہے نا اس طرح آپ نے چلنا ہوتا ہے پھر ان ساری چیزیں ٹھیک ہے یہ کریں ابوالحفیظ صاحب کا سبق بھی ہے ابھی بس پھر انشاءاللہ کل جو کل تو چھٹی کل انشاءاللہ بیان ہوگا کل بیان ہوگا جی دس بج کے پینتالیس منٹ پر یا دس بج کے پچاس منٹ کے ٹھیک ہے بیان دس تیس پہ کرنے کل آپ کا سبق نہیں ہے دس سے دس پینتالیس پہ آپ کو سبق ہے کل کلاس نہیں ہے تو بس پھر ہم ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں وہ دس پینتالیس رکھ لیتے ہیں تاکہ جب آپ کلاس بھی ہوا کرے تو کلاس آپ کی دس پینتالیس پہ ختم ہو جایا کرے تو سب کے لیے آسانی رہے گی ٹھیک ہے نا تو ہم سب سبق کیا رکھ لیتے اے, بیان کیا ہم ہفتے کے دن دس پینتالیس پہ بیان ہوا کرے گا بس تو کل انشاءاللہ شاء اللہ دس پینتالیس پر ٹھیک ہے دس پچاس پہ کر لیتے ہیں تاکہ سبق دس پہ ختم ہوا کرے تو پانچ منٹ وہ اوپر بھی ہو جائیں گے دس پچاس انشاءاللہ ان شاء اللہ کل پھر بھی آنا ہوگا دس پچاس ٹھیک ہے السلام علیکم